جانا ہو جائے ہونا چاہیے نہیں ہونا الحمدلام یہ صورت العراف ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّقُوا مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا آلِهَتَكُمْ قَالَ سَنُقَتِّلُ ابْنَهُ وَأُمَّهُ وَنَحْنُ لَا عَابِدُونَ نِسَاءَهُمْ وإنا فوقهم وقال وکال من قوم فرعون قوم فرعون کے ملا نے کہا ملا سرداروں کو کہتے ہیں جو کہ فرعون کی میخیں تھی فرعون کے اولیات انہوں نے کہا وزیروں امیروں نے متمردین مقتدرین فی العزر الارض کیا تو موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا علیہ السلاۃ وسلام کے زمین میں فساد مچاتے پھرے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول کو بھی فسادی کہا گیا یہ کوئی نیا خطاب نہیں ہے فساد پیدا کرنے والے تو ایسے پاکیزہ لوگوں کو بھی کہا گیا وا یازہ رکھا وا آلیہ تک اور تجھے بھی یہ ترک کر دیں تیری تابے की کی وجہ سے اور تیری الوہیت بھی یہ جو ہے وہ پچھاڑ دے تیری الوہیت کا بھی انکار کرتے پھرے گویا کہ تیری بغاوت کرتے پھرے تیری رٹ کو چیلنج کرتے پھرے کالا اس نے جواب دیا پلٹ کر تنوق تیرو قریب ان کے بیٹوں کو یعنی ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے وہ نستا ہی ان کی عورتوں کو باقی چھوڑ دیں گے زندہ رہنے کے لیے کہ وہ ہماری خدمت کریں ہماری لانڈیاں بنے وہ انفوکم کا اور ہم ان پر بالکل غالب ہیں کہ ایسا کر گزرے ہمیں بہت قدرت حاصل ہے بڑے وسائل ہیں ہمارے پاس یہ کس وقت کا پھر نے جس وقت کے جادوگر بھی موسا علیہ سلاط والسلام پر ایمان لے آئے اور پھر کی ہر دھمکی ناکام ہوئی یہاں تک کہ انہیں اللہ کے راستے میں اس نے قتل کر دیا مگر ایک کو بھی مرتد نہ کر سکا ایک بھی مرتد نہ ہوا وہ جو ابھی یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم یہ کرشمہ دکھائیں جادو کا تو ہمیں ملے گا کیا پوچھا لنا ان ن لا اجرن ان کن نا نشر الغالبین جادوگر پوچھتے اگر ہم غالب ہی آ گئے پر علیہ سلاد وسلام تو کوئی اجرت بھی ملے گی کوئی بدلہ بھی ملے گا تو کیا کہتا ہے کالا نام کہاں ہاں ان لمن مقرر تم میرے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے میرے وزراء میرے عمر میرے اولیاء میرے جتھے میں سے جو میرے قریب رہتا ہے اس میں سے ہو جاؤ گے یہ بہت بڑا انعام ہے جو اپنی طرف سے وہ دے رہا اور شروع میں بھی اس نے بات کو بدلنے کی کوشش کی اور جب یہ ایمان لائے تو پھر بھی یہی بات بنائی جب موسا علیہ سلاط السلام نے اسے درس دیا اللہ کو ماننے کا اس بھٹکے ہوئے انسان کو تو کہنے لگے اس کے سردار کال الملا اومین قومی فراؤن فراؤن کی قوم میں سے خوش حال لوگ متمردین اور سردار کہنے لگے اناحر نالین یہ بڑا ہی کوئی عالم قسم کا جادوگر لگتا ہے بہت کاریگر جادوگر ہے جس کی لاٹھی سانپ بن گئی اور جس کا ہاتھ جو ہے وہ نور کی طرح چمکنے لگا یورید خریجا کم ارد یہ کوئی نبوت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اس سے غلط فہمی میں کوئی نہ پھنسے بالکل نبوت وغیرہ یا اللہ کی یاد دلانا یا لوگوں کو آخرت میں نجات دلوانا یہ اس کا مقصد کبھی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد سیاسی ہے یو یخرجکم من اردکم تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے سماج آتا امرون مجھے بتاؤ میں کیا کروں کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ بس صرف جادوگر بلاؤ اور مقابلہ کرواؤ اب جب مقابلہ ہو گیا اور جادوگر ہار گئے اور فرعون کے بعد اس کے پاس کوئی بھی دلیل باقی نہ رہی تو کیا کہتا ہے ان نہ ان مکر تو منہ یہ تو ایک مکر ہے جو جادوگر اور موسا علیہ سلاط اسلام مل گئے ہیں اور مل کر ایک تدبیر کر رہے ہیں وہ تدبیر کیا ہے تخریجو منہا تاکہ تمہیں اس زمین سے نکال دیں آلہ اور یہاں کے رہنے والوں کو نکال دیں فصح علم ان قریب انہوں نے یہ کر لینا اگر ان کو چھوڑ دیا گیا یہ صرف ملک توڑنے کے لیے اٹھے ہیں یہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اپنی سرداری جتانے کے لیے تم سے زمین چھین کر حاکم بننے کے لیے ایک سیاسی چال ہے یا نبوت وغیرہ کچھ نہیں ہے یہ تو فسادی لوگ ہیں اسی طرح بعض امبیا غسل کو کہا ارے مسلاط اسلام چاہتا عیشد یا علی کم کہ تمہارے اوپر اس کی فضیلت قائم ہو جائے اس نبوت کے بہانے ان ہزان یوری دان یو فریج یہ دونوں جادوگر ہیں تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے آئے تری کم السلح اور تمہارا جو ایک مثالی قسم کا نظام ہے یہ سارا نظام توڑ کر یہ خود چودھری بننا چاہتے ہیں تو امبیا اور رسل کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں جو کوئی انبیاء اور رسل علیہ مسلاط اسلام کی سیرت نہیں پڑھتا تو حقیقتاً میں وہ قرآن ہی نہیں پڑھتا قرآن کا تیسرا حصہ امبیا کی سیرت ہے اور رسل کے علیہ مسلاط و اور اسی طرح احادیث و سنن میں بے شمار سیرت کے واقعات بیان ہوئے سیرت کی ضرورت شدید ہے خاص کر ان ایام میں جب حوصلہ توڑنے والے اور دل کو پریشان کرنے والے وہم اور حتنے اٹھ رہے ہو اللہ سورہ حود میں تمام انبیاء اور رسول کے واقعات سنانے کے بعد اپنے نبی کو فرماتا ہے کزالی کا نہ اسی طرح ہم آپ کو ان کی خبریں سنا رہے ہیں لنسبیتا بھی عادت تاکہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مضبوط ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کو دل کے مضبوط کرنے کے لیے ان روحانی مدد کرنے والے قصوں کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو نہیں ہے. ہم کیوں قرآن سے غفلت کرتے ہیں؟ ہم کیوں قرآن نہیں پڑھتے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پہلے وہ گزرا نبی علیہ السلاط و السلام نے فرمایا کہ ابو جہل فرعون فرآن الامہ اس امت کا فرعون ہے اور یہ فرعون ہوتے رہیں گے صرف نبی تک علیہ سلاط وسلام محدود نہیں ہے البتہ نبیوں والا تقوا اور ظہر ہے کہ ان والا ایمان اور ثبات کسی اور میں نہیں تو ہم ان سے زیادہ محتاج ہیں کہ ہم پہلوں کی داستانیں پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح فتنوں کا مقابلہ کیا موسا جیسے پاکیزہ انسان کو علیہ ہی سلاۃ یہ کہنا کہ یہ جادوگر ہے اور نبوت وغیرہ کا معذ اللہ کا سارا کھیل جو اس نے رچایا ہے یہ صرف لیڈری لینے کے لیے اور تمہیں اس زمین سے نکالنے کے لیے اور جادوگروں کی اور اس کی گٹ ہو گئی ہے اور دونوں مل کر جو ہے وہ تمہارے مخالف ایک جتھا بن گیا اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں میں ان کا مرد کوئی چھوڑوں گا ہی نہیں میں قتل کر دوں گا آج قتل کرنے کے اور ذرائع ہیں کے پاس اس وقت چھڑیوں سے اور تلواروں سے قتل کرتے تھے آج ہوا میں بیٹھے ہوئے کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا جہاز کے اندر اور وہ مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کو قتل کرتا ہے جس میں مردوں کا نقصان امت کو ظاہر ہے کہ کمزور کرنے کے لیے پہنچایا جا رہا ہے کوشش تو یہ ہے کہ مرد قتل ہو جائیں کوئی لڑنے والا باقی نہ رہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کی جماعت کو ختم کر سکے نہ یہ کر سکیں گے ان پر لانت کرے اور اللہ انہیں برباد کرے آباد تو کہا ہم ان کی عورتوں کو باقی رکھیں گے اور ایسی ہمیں قدرت حاصل ہے قال موسا اب علاج کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے قال موسا علی قوم نے اپنی قوم سے کہا اس طری اب تمام دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے باوجود جن میں سب سے بڑا سبب اللہ کے راستے میں جہاد ہے کتاب سب اختیار کرنے کے باوجود اس وقت ہر کتاب ان کے لیے فرض نہیں ہوا تھا اتنی لیے کہ ان میں طاقت نہیں تھی کتاب جب طاقت ہو تو پھر فرض ہو گیا اس تعین و اصلاً اللہ کی استعانت طلب کرو اپنی نظریں آخرت پر جما لو اور ہم بچ ہی تب سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کی مہم اہم پالیسی جو ہے دینی وہ سوچ سمجھ کر اختیار کریں ٹھیک ہے بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم آدتن کر جاتے اس کا بھی اجر ہے ایک شخص آدتن قرآن پڑھ رہا ہے اسے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں دعائیں پڑھ رہا ہے دل حاضر نہیں ہے دماغ حاضر نہیں ہے ہے اس کا بھی عجر ہے مگر دل اور دماغ ہمیشہ ہی حاضر نہ ہو یہ اہل ایمان کا دستور نہیں ہے دل اور دماغ کے حاضر رکھنے کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے اور آسمان پر چڑھتا ہے اللہ نے قرآن کے لیے یہ شرط لگائی من القسمع ہوا شہید قرآن اس کو فائدہ دے گا کان لگائے دل کو گواہ کرے پھر قرآن کے اندر اسے تمام مسائل کا حل نظر آئے گا طبیان الش ہر چیز کا کھلا بیان ہر چیز کا حل ہم نے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی چھوٹی بڑی کا حل بیان کر تو اس کا حل یہ ہے جب حالات اتنے خطرناک ہوں کہ استعین و اللہ سے استعانت طلب کرو وس برو اور صبر کرو جزا فضا بھی نہ کرو زخموں پر آخر جادوگروں نے جو قربانی دی وہ معمولی قربانی فراؤنگ نے ہاتھ پوم مخالف سمت سے کاٹ کر انہیں سولی دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تو فیصلہ کرتا ہے انما متقلی حاضل الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگانی میں کر رہا ہے ہم اللہ کی آیات پر ایمان لائے ہیں ہمیں تو ایک ہی غم کھائے جا رہے کہ اللہ ہمارا یہ کفر و شرک معاف کر دے گا ہم نے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کی انہیں اپنی پڑھی ہوئی ہے اسی اپنی پڑھی ہوئی ہے انہیں جنت کی پڑھی ہوئی ہے اور وہ سب روز تقامت کے ساتھ پھانسیاں چڑھ گئے اور ان کے ہاتھ کو مخالف قسمت سے کاٹ لیے گئے ان کے پاس کتنی ڈگریاں تھیں یہ مدینہ یونیورسٹی کے سارے کتنے سارے نہیں موسا علی سراف اسلام نے کتنا واضح کیا لات کرو اللہ قزبہ بھائی دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ بناؤ فیوسفہ کم بھی عذاب اے بھی اے فیوس ہتا کم بھی عذاب تمہیں عذاب سے برباد کر دے گا اور حق کا مقابلہ کرنے والے فتناز امر ہوں بہن ہوں اصب ہوں جادو یکدم جادوگروں میں چکے حق کی رمت موجود تھی پہلے سے ان کے اندر تنازع ہو گیا اور وہ کچھ سرگوشیاں کرنے لگے تو اسی وقت فرا نے مضبوط کیا اس نے کہا کئی رقم تم ماں بالکل فکر نہ کرو اپنی تمام قومتوں کو جمع کر کے اس کا آج مقابلہ کر دو منستا آلہ من آج جو غالب آ گیا وہ فلاح پا گیا دیکھیے اللہ کس طرح باطل سے حق کی تعید کرواتا ہے خود سے ہے آج جو کامیاب ہو گیا وہ فلاح پا گیا اور الحمدللہ وہ فلاح پا گئے اور وہ جو کسی یونیورسٹی سے فارغ نہ تھے انہوں نے چند منٹ کا منہ علیہ سلاط وسلام کا واضح اتنی گندی کرتوت کرنے سے پہلے سنا تھا وہ ان کے سینوں کے اندر پے ہو گیا اور اپنی جگہ بنا گیا جو ہی انہوں نے موجزہ کو دیکھا تو سب سے پہلے موجودہ اور شوبزہ میں فرق اس کو معلوم ہوا جو شوبزہ کا ماہر تھا جادوگر سب سے پہلے انہیں معلوم ہوا کہ فرق کیا وہی فوراً سچ درز ہوئے اور اللہ رب العزت کے ہاں مرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ ایمان ہے تو قال موسا قوم موسا نے اپنی قوم سے کہا استا اللہ سے اشتعانت طلب کرو بس صبر سے کام لو جزا فضا نہ کرو اور دین پر ڈٹ جاؤ صبر سے مراد یہ بھی ہے اند لہ زمین ساری اللہ کی ہے نہ کسی امریکہ کی ہے نہ کسی اور کی ہے نہ پاکستان کے نہ ہندوستان کے یو رسوہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارس بنا دیتا ول عقیبت اور عاقبت انجام ہے ہی مستقین کا یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ انجام کے اعتبار سے مستقین کے علاوہ کوئی جیتے اور ساری تاریخ اس پر گواہ ہے بچا کون ہمیشہ انبیاء اور رسول بچے علیہ مسلاط اسلم اور ان کی تعلیمات کا جھنڈا اٹھانے والے کن کا نام نیکی کے ساتھ لیا جاتا ہے خیر کے ساتھ لیا جاتا ہے صرف انبیاء اور رسل کا یہ اللہ سے تکبر کرنے والے دنیا میں بھی مٹ گئے ان کا نام بھی مٹ گیا کالو تو جواب دیا ان کے ساتھیوں نے من قبل اوزین موسا جب آپ مبوس نہیں ہوئے تھے علیہ الصلاۃ وسلام تو ہمیں یہ فراؤن ایزا دیتا تھا دی ما اب آپ مبوس ہو گئے اور ہمارے اندر اللہ کی بات سنانے والے تب بھی ہمیں ازائیں دی جا رہی اہل ایمان سے اس قسم کی تکلیف کے بعد بات منہ سے نکل جانی کو جرم نہیں ہے کالا آسا رب کم کہا صبر کرو گھبراؤ نہیں ان قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے بے تخلیف دل ارد <عَرْض> اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے اب بھی انشاءاللہ اللہ خلافت ان قریب ملنے والی ہے پینی فتح <مَلُوت> پھر تمہارا بھی امتحان لے کے خلافت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو اللہ کی امانت کو کس طرح سنبھالتے ہو پکڑ کی ان پر کہاں تھالی ہوئی آج آٹے کا ایک توڑا بیس کلو کا جو سوا پانچ سو ساڑھے پانچ گچوں کا ملتا ہے اور سواد کے علاقوں میں تو کسی نے بتایا کہ ہزاروں میں ہے کیا یہ کبھی پہلے کسی نے تصور بھی کیا تھا کہ آٹا بھی اتنا مہنگا ہو گا غریب آدمی کو صرف روٹی مل جائے نا وہ پانی میں ڈبو کر بھی کھا لیتا ہے اور پانی پی لیتا تو بس اللہ تعالیٰ اسے روٹی کا بھی وہ مزہ دیتا ہے کہ عام امیر آدمی کو وہ مزہ کبھی بھی نہیں نصیب ہوتا آپ بالکل بھوکے ہو خاص کر رمضان کے اندر پیاسا ہوتا ہے آدمی پھر پتا چلتا ہے کہ پانی ذائقے والی چیز ہے پانی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے جو کلّی کرتے جبکہ پیاس سے جان نکل رہی ہو وہ کلی مزیدار ہوتی عجیب ذائقہ ہوتا ہے اسی طرح آدمی بھوکا ہو تو روٹی ایک ذائقہ دیتی وہ روٹی بھی گئی یہ سین کے ساتھ مشابہ حالات نہیں ہیں کات سالی کے ساتھ وہ نقص منسمر کرور اور پھلوں میں کمی سواد سے عبدالحلیم ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس مٹا کے رہنے والے ان کا مدرسہ تھا وہ بھی توڑ دیا بم بمبوں سے ان کے باغ تھے وہ جل گئے لاکھوں کے مالک تھے عزت والے انسان تھے انہوں نے کہا سات یا نو خاندان کے افراد میں نے ہاتھوں سے دفنا اپنے بچے اپنے پوتے اپنے بیٹے تین بیٹے غالبت اور ان کے بھی بازو اور ٹانگیں وغیرہ کٹ گئی ہوئی تھی ببوں کے ساتھ وہ شخص روتا تھا اور سب کو ہمیں رلاتا تھا اور اس نے بتایا کہ ہمارے پھل جب ہم چھوڑ کر آئے سواد کو تو وہ یوں ہی سوکھ گئے یا زمین پر گر کر گل کے تباہ ہو گئی اور ہمارے جانور بدے کے بدے رہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس بستی میں مٹا میں پینتیس لاشیں اٹھی اور ان کے اپنے جنازے پڑے اس وقت چار جنوری تھی تمام رپورٹر کو جانے کی اجازت تھی وہ کہتے کہ جیو والا آیا ہم نے کہا دیکھ لو اس میں کوئی طالبان نہیں ہے سارے ہمارے بچے ہماری عورتیں پھر جا کر کہیں طالبان نہ بنانا کہتا ہے کہ افسوس کے ساتھ سینہ پھٹ گیا ہمارا جس وقت ہم نے ٹی وی پر یہ خبر چلتی ہوئی دیکھی کہ مٹا پر حملہ کیا گیا بم چلائے گئے اور پینتالیس طالبان مر گئے اور اس شخص کی تصدیق عبد الرحمان لدھانوی نے کی کہ یہ درست آدمی ہے واقعی محسوس آدمی تھا اور وہاں پر اس کی ایک حیثیت تھی تو وہ کہتے کہ ہمارے گھر بھی ٹوٹ گیا اور سب کچھ ٹوٹ گیا بھائی جب انہیں بھلائی آتی کالا حاضی کہتے یہ ہمارا کمال ہے ہم نے سسٹم ہی اتنا شاندار بنایا دیکھو کتنی آسانیاں ہو گئی وہ ان تصب آ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی کوئی قہت خالی کوئی پھل کی کمی کوئی اور نقصان یترو بوسا بما مح اسے موسا علیہ سلا تو اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں کہ یہ فسادی جو ہے انہوں نے زمین میں یہ مصیبت ڈال دی ہے کہ ہماری خوشحالیاں رخصت ہو رہی اللہ کے نبیوں کو یہ کہا گیا جو تکبر میں ہوتا ہے وہ لحاظ نہیں کرتا ہے کسی کا <تصفح> خبردار اللہ خبردار نحوست اللہ کے ہاں انہی کی ہے یہ منحوس ہیں یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی برکات اور اللہ تعالی کی نعمتوں میں کمی کا باعث ہے اللہ کی نافرمانی اور توغیانی کی وجہ سے ولا کن نہ اکثر لا لمن لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں نہ <بِحَا> کہتے ہیں موسر جتنی بھی نشانیاں لیا ان سے ہمیں جادو کرنے کی کوشش کر فوانا ہم لکھ مین ہم تیرے اوپر کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جیسے ایک نے کہا تھا کہ اگر یہی اسلام ہے جو ان کے پاس ہے تو پھر میں کافروں کے بینچوں پر اسمبلی میں بیٹھنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں دشمنی ہے اہل ایمان سے قد ہے اہل ایمان سے حقد ہے شریعت سے ان لوگوں کو بوجھ ہے فرسل علیہ مت طوفان و جراد و الکمل و آیات ان پھر ہم نے ان کی پکڑ کی اور ان پر طوفان بھیجا پھر ان پر مکڑی بھیجی جو کھیت کھا ان کے پھر جوئیں پڑ گئیں ان کو ہر چیز میں جوئیں نکلتی پھر مینڈک کے ہر کھانے پینے اور پکانے والی چیز میں مینڈک گھس گئے بد دما اور ہر جگہ خون نکلنا شروع ہو گیا آیات مفت یہ ننگی کھلی چٹی بالکل نشانیاں تھی فرسٹ لیکن انہوں نے تکبر کی رمش کو اختیار کیا وہ کام کو اور تھے ہی یہ مجرم لوگ رض جب ان پر اللہ کا لو یا موسا جو کہتے ہیں اے ادعو لنا رب اپنے رب سے دعا کر بما آہر کا جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تیرے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہوئے وعدے پورے کرے گا ان کا سب تھا اگر یہ نہ ہٹا لے گا عذاب لنن الک ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے تو اللہ کا نبی اور رسول ہے لن الفلنگ نما کا بنی اسرائیل اور تیر بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے فلم ماں کشف نا جب بھی ہم عذاب کو دور کرتے الاجل ہم بالح ایک وقت تک ایزا ہوں یون کسوم الٹے پاؤں پھر جاتے یہ وہی لوگ جب مار پڑتی ہے بہت مار پڑی تو ان کو اس کے سوائے چارہ کار کوئی نظر نہ آیا کہ اچھا تم اسلام اور شریعت کا نظام قائم کر لو ان کی پوری اسمبلی نے اجازت دے دی, دی وہ کیسے بھی دی شرارت کی نیت سے دی کہ جو یہ اجازت دیں گے کچھ کرنے لگیں گے ان کے نیچے سے ہم تختہ کھینچ لیں گے پھر یہ اوے منہ گریں گے ان کا منہ پھٹ جائے گا ان کا سر بھی دو ٹکڑے ہو جائے گا کس نیت سے بھی دیا وقتی طور پر یہ ان کی شکست تھی زبردست انہوں نے ان کی ریٹ کو تسلیم کیا آج یہ کہتے ہیں ریٹ چیلنج کر رہے ہیں اس وقت تمہاری ریٹ کدھر گئی تھی تم تو لیٹ گئے تھے سارے اسمبلی والے لیٹے نہیں دستخط کرنا لیٹنا نہیں تھا شکست نہیں تھی انہوں نے بالکل یہ مان لیا کہ پاکستان میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہ تم نہ چلاؤ وہ ان کا نظام کافرانہ نظام شریعت سے آزاد نظام وہ ان کی ریٹ ہے لا رہی بولا شب اور ان کی ریٹ شریعت تھی کیونکہ وہ مانگتے بھی شریعت ہے یہ مانگتے مثا کے جمہوریت ہے وہ مانگتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور یہ مانگتے ہیں چیف جسٹس کی بحالی وہ مسجدوں کو بھر کر تہجد گزاری کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں مدرسے اور مساجد بناتے ہوئے اپنی پرائیویٹ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نمونہ بنتے ہوئے وہ جھنڈا اٹھا, اٹھاتے ہیں اسلام کا اور مرکز بناتے ہیں مسجد کو ان کا مرکز پوجی جانے والی قبرے ہیں تو انہوں نے اپنی ریٹ کے مقابلے میں ان کی ریٹ قانون تسلیم کی ایسا قانون جو پاکستان میں ہر سے آ کرے جب اسمبلی کی اکثریت دو بٹا تین حصہ بھی جمع ہو جائے گا کسی چیز پر اسے کسی کوٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا گویا کہ اسمبلی کی اکثریت نے ان کی ریٹ کو مان لیا اب ریلنج کرنے والا قسموں سے دوبارہ کہتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کوئی ان قصوں کو پڑھے تو پرانی باتیں دہرائی جا رہی ہیں جب وہ مدت تک پہنچے ذرا جان جو ہے ہلکی ہوئی اضا ہوں یم پھر الٹے پاؤں ایسے پھر گئے جیسے موسال علیہ و سلام کی بات کبھی مانی نہیں تھی فن تکم نہ پھر انتقام لیا اور اللہ کے انتقام کا کوڑا برسنے والا ہے ہم نے انہیں پانی میں غرق کر دیا بے نہ انہا غاتل کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا اور یہ ان سے غالل تھے او رس نل قومین قانوا بشار کل ارد و مغاری بل بارکنا سی ہے اور ہم نے اس قوم کو غالب کر دیا جو کہ بیت المقبص کے مشرق اور مغرب میں جو کہ برکت والے مقامات ہیں ان میں آبادی اور کمزور کر دی گئی تھی و تمت کلیمتوں رب تیرے رب کے پیارے پیارے کلمات اور پیارے پیارے حکم پورے ہو گئے اللہ بنی اسرایل بنی اسرائیل پر کیوں بیما صبر اس لیے کہ انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا تھا و دم مرنا ماکانا یس اور ہم نے تحس محس کر دیا جو فرعون کا کیا دھرا تھا جو بھی اس نے محلات بنائے تھے اور جو دنیا کی رونق تھی وہ تحس تحس کر دی گئی سمیت کے رون اور اس کے لشکر کے وہ کہوں منہ اور اس کی قوم وہ ماں کانو اور جو چھتریاں بنا بنا کر مختلف باغات میں ایش کرتے تھے وہ سب ہم نے برباد کر دی اور دوسری جگہ سورہ یونس میں قوم کو جو نصیحت کرتے ہیں موسا علیہ الصلاۃ اسلم وہ درج ہے یہ بھی آیات پڑھ لینے کے قابل ہیں فما عامانی موسا اللہ ضروری تم ان قوم موسا پر ایمان سوائے اس کی قوم میں سے ذریت نوجوان کچھ نوجوان ایمان لائے ہمیشہ نوجوانوں کو اللہ تعالی سب سے پہلے میدان عمل میں اتارتا ہے آج بھی نوجوان ہی ہیں جنہوں نے کفر کے دانت کھٹے کر دیے اور پوری دنیا میں ایک دفعہ پہل کا مچا کے رکھ دیا اور منوا دیا کہ اسلام کے پاس کوئی عقیدہ ہے جو انسان کے اندر داخل ہونے کے بعد اسے کسی شیر سے بھی زیادہ بہادر بنا دیتا ہے الحمد للہ اللہ ضروری تم ایک ذریت تھی اولاد تھی نوجوان تھے ان کا ایک گروہ تھا اللہ خو من فر یہ بچارے ایمان تو لائے تھے موسیٰ پر اور کھڑے ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ علیہ فلاق الفلام میدان میں مگر فرعون کا خوف ان پر تاری تھا فرعون بڑا زبردست متمر تھا اس کے خوف کو بھی یہ محسوس کرتے تھے اور وہ ایک طبی چیز وہ خوف محسوس ہو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے بلکہ ایمان ہے یہ کہ خوف کے محسوس ہوتے ہوئے بھی ایمان بازی لے جائے اور آدمی میدان نہ چھوڑے وہ اور اس کے ملا سے بھی خوف نہیں آتا تھا اس کے سرداروں سے اس کی انٹیلیجنس سے اس کی تمام کی تمام پولیس اور فوج جتنی تھی نہ ہوں کہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے الٹا نہ لٹکا دے کوئی اور نہ پریشانی کاری کر دے وہ اند اور پھر آؤ بڑا سرکش تھا زمین میں اس نے سرکشی کے ساتھ سر اٹھایا ہوا تھا ذرا بھی اللہ سے نہ ڈرتا تھا وہ ان ہوں لمین المسرفی اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا جو اتنے بڑے ہوئے تھے حد سے کہ رب الجلال والاکرام کا مقابلہ کرتے تھے اور یہ کھل کر کہتے تھے جیسے آج کے حکام کہتے کہ اکیسویں صدی می میں اسلام کا نظام قابل عمل نہیں ہے باز اللہ اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کوڑے مارنے والی سزائیں یہ وحشیانہ سزائیں کوئی کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی تجلیل ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم ان کا نام مٹا کر پھر ملک پر وہی حکمرانی جاری کریں گے اور کوئی گمراہ بھٹکا ہوا مولوی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام چاہتے ہیں وہ لانت ہے ملک میں ایک نظام عدل قائم ہے ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے یہ تو ایم پی ایم والے کو ضرورت نہیں ہوئی مگر مولوی نے کہہ دیا وکال موسا موسا علیہ اللہ نے ان نوجوانوں کا حوصلہ کیسے بنایا آج ہمارا حوصلہ بھی اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ روح جو ہے اس کی بھی ہمیں نگہبانی کرنی چاہیے کیا خوب کا ایک فاضل دوست نے کہ تم ان جسموں کی کتنی نگہ داشت کرتے حالانکہ یہ جسم تمہارے دیکھتے دیکھتے بچے موجود ہیں پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آشائشیں دی ہیں دنیا کی ہر نعمت بابا کے سامنے ڈھیر کر دیتے بابا سکڑتا ہی جاتا ہے کیونکہ یہ واپسی کے اسٹیشن طے کر رہا ہے اب اس کی گاڑی رکنے والی ہے کوئی اس گاڑی کو رکنے سے روک نہیں سکتا تو کتنی ہے اس جسم کی نگہداشت کبھی صبح کا ناشتہ ہے کبھی دوپہر کا کھانا ہے کبھی کوئی تر چیز کھانی چاہیے اب خشک چیز کھانی چاہیے اور کبھی بیماری کے بعد علاج ہے یہ روح جس کے ساتھ ہمارا ساتھ مستقل ہے مرنے کے بعد یہ جدا ہونے کے بعد پھر جسم دے گا اللہ اس میں داخل ہو جائے گی جنت کے اندر اور یہ روح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے پر چوم کر کہا تھا لا اللہ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ کبھی نہیں دکھائے گا ایک آپ ماں کے پیٹ میں مردہ سے روح ڈالی گئی آپ زندہ ہوئے ایک اب آپ کو موت آئی اس کے بعد جب آپ زندہ ہوں گے پھر کبھی نہیں آپ مریں گے علیہ سلاۃ وسلام تو اسی طرح سے یہ روح ہم اس کا خیال کتنا رکھتے ہیں یہ تو ہمارا پکا ساتھی ہے یہ تو نکل کر پھر آئے گا واپس تو اس روح کا زیادہ حق ہے کہ یاد دہانی اللہ تعالی کی اور اس کی سیرابی اس روحانی غذا سے کی جائے جو قرآن میں جا بجا بکھری ہوئی ہے اور جس کی تشریح سنت مطرہ میں موجود ہے اور جو سیرت رسول صلی اللہ سیرت صلی کی شکل میں ہمارے سامنے تو موسا علیہ سلاط اسلامی نے کیا جواب دیتے ہیں وکالا موسا یا قوم موسا نے کہا اے میری قوم اے نوجوانوں اور ان کے ساتھ یقیناً بڑی عمر کے لوگ بھی تھے جو فیرا کے سامنے ڈٹ گئے ان کن تم آمن تم اگر تم باقی اللہ پر ایمان لے آئے ہوگا متزلزل یقین پر علیہ ہی تو پھر اس پر بھروسہ کر لو ایمان بالغیب کو اپنا دروازہ سمجھو نجات کا اسباب کوئی بھی نہ ہو اللہ تو ہے نا وہی بس مصحب وہ الاسباب ہے اس پر نظریں جما لو تو توقلو اللہ پر توکل کرو انکم تم مسلم اگر تم مسلمان ہو پکالو اللہ پلٹ کر سعادت مندوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی و رسول ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ربنا لا تجعلنا نال للقوم ظالمی اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ آزمائش نہ بنا تختہ مشک نہ بنا کہ ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں توڑے وہ نہ ہو کہ ہمارا ایمان ساتھ نہ دے سکے کبھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے دعا آج کے ایام کے لیے زبردست دعا ربنا اے رب ہمارے لا تجعلنا ہمیں نہ بنا فتنہ فتنا آزمائش تختہ آزمائش الظالمین ظالم قوم کے لیے کہ ہمیں پکڑیں اور ہمارا تماشا بنائیں کبھی ہماری کھال کھینچے ہم. کبھی ہمارے دانت توڑیں کبھی ہمارے جسم کو جلائیں اور کبھی ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں کہ تمہارے باپ کو پکڑ لیا اب تمہاری بیوی کو بھی لا رہے ہیں پکڑ کے بڑی بڑی تکلیفیں دیتے ہیں بہت کچھ تکلیفیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے آمین اور اللہ اہل ایمان کو حوصلہ دیا ابھی او ہری نا ادا ہم نے موسا کی طرف وہی کیخی اور اس کے بھائی ہارون کی طرف ان تب قومی اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناو یعنی علیحدگی اختیار کرو فرعون کے فتنے سے بچنے کے لیے ایسے مقامات میں آباد ہو جاؤ جو تمہارے محفوظ اور علیحدہ مقامات ہو وجہ کم کبلا اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ علماء مفسرین نے کہا یا تو یہ کہ گھروں میں نماز پڑھو قبلا رخو کر یا گھروں کا رخ ہی قبلے کی طرف رکھو تاکہ تم اپنے گھروں میں با نماز پڑھ سکو جیسے کہ گوانتا نام و بے میں خاص طور پر عربی اور غیر عربی ان کے بعد مجاہدین اپنے پنجروں میں نماز پڑھتے ہیں باجماعت اور تراوی کرتے ہیں باجماعت حافظ قرآن پڑھتا ہے اور یہ اس کے پیچھے تراویح کی نماز بھی پڑھتے اس کو دیکھ دیکھ کر ہر روز امریکی مسلمان ہوتے جو ان پر پیرا دے رہے کبھی انہیں سخت سزائیں دی جا کبھی انہیں ہٹا دیا جاتا ہے مگر یہ لوگ ہیں کہ آج اتنی مدت ہو گئی اس جیل کے اندر مگر ایک بھی مرتب نہ ہو سکا جیسے جادوگروں میں ایک کو مرتد نہ کر سکے یہ تو ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی مرتب نہ کر سکے یہ تو ہماری بیٹی جس نے سترہ بار چاقو کے برداشت کیے اور جرمنی میں ایک کافر کے ہاتھ سے قتل ہو گئی اس کا نکاب نہ اٹھا سکے اللہ مروہ پر رحمتیں کرے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے آمین اور اللہ عافیہ کی مصیبت کو ختم کرے آمین تو اللہ کے نبی علیہ السلاط والسلام یہ موسا اور ارون علیہ مسلاط السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو بولو کو تک کبلا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو وہ عقیم الصلاد اور نماز فائم کرو وہ بشر اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ کامیابی انہی کے قدم چومے گی یہ نماز معمولی معاملہ نہیں ہے سب سے چوٹی کی عبادت ہے وسطین و بصبری صبر و نماز سے مدد لو اللہ کی تو ہم نے کبھی یہ کیا کہ جب بہت دکھ ڈاکٹر سفر حوالی کو میں اکثر سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کی طرف دوڑتے ہیں درست ہے دوڑنا جائز ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مسلح کی طرف بھی دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ڈاکٹر تو اسباب ہے اصل تو کام مسبب الاسباب میں بنانا ہے انہوں نے کہا ہم نے ایسے شروع اپنے دیکھے ہیں کہ جن کے ایکسیڈنٹ ہو گئے اور گھر والے مارے گئے انہوں نے انلّہ واحِ راجون پڑھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کسی نے ان سے الحمدللہ کے الفاظ محسوس کیے پوچھا یہ کیا نے کہا اب بھی اللہ پر کوئی شکایت نہیں ہے یہ اسی کی چیز تھی لے گیا حتیٰ کہ ہمارا ایک اپنا رشتہ دار اس نے ہمیں سنایا کہ ویگن جا رہی تھی عربوں نے یوں تربیت کیے وہ لامان لوگوں کی کہتا ہے ویگن جا رہی تھی پہاڑی علاقہ تھا غالباً ابہا تھا تو ویگن کی چکر ہوئی اور ایک دم ہم نے دیکھا کہ پیچھے سے ہماری بہ آئی دو عربی بچے مر گئے تھے عورتیں برقع پہنے اس کی دو بیویاں تھیں اور وہ مرد بھی اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے عورتیں پیچھے ضرور رو رہی ہوں گی کیونکہ پردے کے اندر نظر نہیں آئی تو یہ اداروں کے تار رونے لگے اور کچھ بولنے لگے اب عربوں کو ان کی آواز تو سمجھ نہیں آئی وہ ڈر گئے کہ اللہ کی شکایت تو نہیں کر رہے انہوں نے کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا تمہیں انہوں نے کہا یہ بچے اس نے کہا اللہ کی چیز تھی اللہ لے گئے روتے کیوں ہو اس طرح سے اور کیوں بول رہے ہو اللہ کی ہمدر فنا کر یہ ان کا حال ہے یہ تربیت ہے اور میرے اپنے بھائی صاحب اور بھابی ڈاکٹر تھی وہاں پر تو ایک آدمی تھا جو کوئی اتنا متقی آدمی نہ ڈائریکٹر تھا ہیلتھ ڈائریکٹر اس کا ایک ہی بچہ تھا پھول جیسا وہ مر گیا تو یہ گئے دونوں میاں بیوی اور انہوں نے عرب جو انگریزی تو عربی آتی نہیں تھی انگریزی میں کہا وی آر سوری ہمیں بڑا افسوس ہے تو کہتا روتا جاتا تھا اور کہتا تھا نو سوری سوری مت کاو اللہ کے کسی کام پر سوری نہیں ہے اللہ جو کرتا ہے حکمت سے پر ہے اور عدل ہے اور وہی حق ہے وہ کہتے ہیں ہم پاگل ہو گئے شرمندے ہو گئے کہ ہم کتنے جاہل ہیں اور اس کے بعد زندگی بھر ہم نے کسی کو سوری نہیں کہا یہ منظر دیکھنے کے بعد حالانکہ وہ عام آدمی تھا یہ تربیت کا فائدہ ہے یہ یاد دہانی کا فائدہ وکالا موسا موسا نے کہا علیہ السلاۃ اسلام ربانا کا آتیت فرعون و ملاہو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو دنیا میں زینت اور بڑے مال دے دیئے ہیں ربنا لیدلو عن سبیلک اللہ تو نے مولت دی ہے کہ ان اموال سے اور اسباب سے تیرے بندوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے ربنت تمس علی اموالہم اللہ ان کے اموال مٹا کے رکھ دے وشدد علی قلوبہم اللہ ان کے دل سخت کر دے فلاں یہ ایمان ہی نہ لائے حتیہ یار یہاں تک کہ تیرا دردناک عذاب دیکھ لے کالا قد اجی بد دعت اللہ نے کہا تمہاری پکار سن لے گئی یہ ڈرتے نہیں ہے حکمران یہ بدنسیب ڈرتے نہیں کہ جن کو اس طرح سے بے دردی سے مارا جا رہا ہے کہیں ان کی پکار آسمان پہ قبول ہو گئی تو یہ ایمان بھی نہ لا سکیں گے اور یوں ہی کتے کی موت مر جائیں گے کالقد اجی بدا امت حکما دونوں نبیوں تمہاری جو پکار ہے اور تمہاری دعا ہے قبول کر لی گئی فص اب جم جاؤ ولا تک تب نی سبیل اللہ اب جو نہیں جانتے میرے راستے کو ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا پر اس کے بعد فیرون ڈوب گیا اور آج کا بھی بزور ڈوب کر رہے گا آل الحمدللہ رب العالمين. کوئی سوال سمجھنے سمجھانے کے لیے اپنے حاضر کریں